مکرو دار کی جب حق شامی نہ کر گئی پر وسا میں سوال برکی لامبیا بے مکرو ہو غفار رحمان رحیم غفور ذاك الذين ذكروا في <تصفيق> قال جكفت الحاجات فأنهم بنا حاجه فلا تواذكا ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها او ذا مضمون جوبر الله الفنومار ذاك فصوص الذكر كهو دعين دار ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها بهجورا بها ذالكا يسلمون ذو بل الله فضيل بن بني سوره بني اسرائيل اخر وللله الاسماء الحسنى فدعوه بها ذالكا يسلمون ذو بل الله فضيل بن بني سوره بني اسرائيل قولوا ادعوا الله, الله عبد الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وادعوا الله عبد الرحمن یا اللہ یا رحمانسمان الحسن کم نمبر اللہ ائی اما بے بےدریم نمبر ذکر سورتنا اللہ تاواز کی اللہ اللہ تبازم اللہ اللہ اللہ اللہ تم نمبر اللہ اللہ اللہ لہُل اسما روسن فدو بہان خود اختصال اللہ اللہ اللہ لہُ السما روسن اللہ اللہ اللہ لہُ السما نملے خود بالو ری اللہ حسن فتح بہا ذاك الاسم الذي فتح بها نعم وريطا صلى على سوره حشر ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها ذاك الاسم الذي وريطا صلى على الذين بنوا سوره سوره حشر ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها ذاك الاسم الذي وبل الله الذين بنوا سوره حشر اكرن يا تام داخل نيه سوره والله <سؤال> الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في له الاسماء الحسنى ذاك الخالق السمند جنوب لله والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض نذ الله يسكن مندي اذا صلوا الذكر كذلك الله فمن بعنا الله تعالى كذلك الله يسمي لله الاسماء الحسنى اذو بیع اللہ <سؤال> اکبر السلام علی ابلا الفدین من بان التامل خدیر من مترشو سید اللہ واس کے جو جو جوہلا پخلمانے دا جو جسلا بہ انبیاء بحق, بحق دات دا غلط دے واللہ رسول اللہ علیہ وسلم اوبر اعتاستو اللہ علیہ وسلم فنوم ونبارفات ونبیہ اوبرا اعتاستو اللہ علیہ وسلم فنوم ونبارلی وزر اللہ unsحضونن حدون فی اسمائی فرق دا کی فنون دا اللہ کی وزر برک لرشزیت اطلاع ماردی الحات پی اسما اللہ سمانہ دا چکا جروی کی فنون کی اللہ دا اللہ کی الحات پی اسما اللہ جو جملی تدا ہم ہاں کے لاغی. پر دے, دا دے کم اسما صفات میں اللہ اللہ اللہ کر دے جبر کستا ساقدہ نہیں خو حضرت تسمیہ اللہ بغیر ظفارو کی وذا نہ تسمیہ ذو اسم داللا دا دا وذا ذی اسم داللا دا دا ظفار بغیر اگر کا ساق اعتقاد دی خو صرف تسمیہ پہ حیثیت نہ تسمیہ پہ حیثیت با نہیں ذکفلی گناہ با نہیں خواص و مفصلی ننبکی دی عبد القادر جیو دو سو سوی تاریخ کی ڈیڑھ تکڑی کی قادر دی عبد السطاح بے و سطار دا اللہ دی غیر دانم کی دا, کے دے دا دا سے کی کی بیلزت بانی خلق کا کا خواسری او دی من دی۔ یو تسمیہ دا دسم مانا دا مدینہ دراز گئی تسمیا دسم دا, مطلب دا, کی او دا پارسی زبان کے دا, دا, دا, دا, دا اللہ ماندا پا پارسی زبان بنی اللہ مانا دار اللہ تعریف اسے ذکر گئی علماء اس منات واج بل وجود نہ محتاج نہ دے نہ مانا کے نہ بلکہ مانا دا دا جتیر تصمیف احسر اللہ کی دا خلق نا سر یهدون بیان دا حالت دا حالت اللہ ہمین من خلکنا امت یادون بلحک بھی یاد رون سراپ مت کم دا سے بادر مخلوقات داخل کی مقام محلہ محلت کا ذمدا قريبا بناقدي اعدمان والذين كذبوا بنا سنستدرجهم من حيث لا علمون اقصا جدرنجني ادرزمدا عمر سمغتي لا تاس مقام رئيس فيضان فيكم قوم للهما ومهلتكم ذي كافر مكذبينا ذي وجه مهلتنا جمعت واسن ال سيج ان كيدمتين سمات بيد الدين مصبتي ذي ورس بما ان اخذه اليم شديد ان كيدمتين كن سمات بيدته مصبت او لم تفكروا سجل المرزين سوچ نئی دیارت نیل چی ماں جین صحیح سوچ نہ ذ سہیج جو نے تیجہ بدارہ او دے چما من جنہہ سجد المعرضین من تنزل الصلتا ور سوچ نے کہ تا کافر جی سہی سوچ کی نہ سہی سوچ نے تیجہ بے بالکل دار او دے چما من جنہہ اشرف مرغری دی مرشن نبی علیہ السلام این کس مری و توبہ انه و الا نذیر مبین اور نے کہ ان هو ان نو نبی علیہ السلام مگر فزے ذہن نمود کہ کار خلق دار سوچ نے کہ نے سوچ پہ بار نبی علیہ السلام نے سوچ بدرا تو قدرت کے ولی نے کہی ور سوچ نے فقط درایو تو قدرت الله جی کی پاس مان کی موجودگی فن کی موجودگی وما خلق من طول مخلوقات كما خلق الله من شيء او فابت از کی جلال پیداقیدا شاؤن فی كل شيء لهات تدل على انه واحد هرث الرد عالم الذاب احدانی اواز کے اوچھی ہوئی هر گیا ہی کہ در زمین وحده لا شریک له و كم بودی جونی کی دی طول بٹھڑا دی طول کارنا دعوا واحد لا شریک کی زمانہ حال پرداحس وللسوج کی دی فر قدرت دا اللہ کی موجود دی فجارت و خدرت دا اللہ کی پاس محنون کی بلنک کی موجود دی وما خلق الله ورسوجد کی بارغت سیدگی چا اللہ فی دفیدہ شاوانا چا در دا طول دار دید دا اللہ پہندیان وانا صحیح جب کونا قدرد تراجرم ذرہ برستاقبال عذاب دراشی قریب دا چی جی مورپسین قدرد تراجرم ہوں خریفا جی بنی ہری سم باد مین خبر ہری سم باد مین خبر کے ہدایت نمور ساحا سیبتاری اور جب گئی یو ربی انما تاریخی رم ربی خیمت درب زمان سر دین لا جلیہ سکولر بتنا کرالا بت سکول والا مرا لا تم لا گم اہ ب لاک بندر تال سال بجی تک نہ اللہ دیوار نے ابنانی دی دی فوری خبر کرے نے پیغمبر خردا دی, دی جننی انسان لا دادیکم الا بغضا نمبر قیمت متاس مگر نا صاف ارق حدیث کے راضی یو سڑے بروٹی تناسی نوڑے بچ تکری خلی تی میڑی زگن نوڑے مت فاض شو کہ احمد بکائم سی یو سڑے بپیرار والکری چدانش چے پڑھی کی دل کے کی دا اس نے پے برا اندر سے بلان کے مہالام سی یو سڑے بحوز دی وئی چدی بارووس کی دا وسر ت اندر سے یو سڑے دکان کینا سی کپڑا بک عزیز رفر جامیت نے جوڑ کما کپڑا بک فاض جو قیامت پر قائم شیرا ساتھ ہی کم الا بغتها نبر الذکرمت عصم اگر نا صافا ان يسم يسالونك كانك حفينها تفوز کی ستان قیامت لگا جتے خبردار دینہ قل انما علم عند الله وعلمت فحمد الله صلی اللہ علیہ والہ کہ ان اكثر الناس عالمون خدرن خلق قل لا معذم مبالغه قران ان کہ ززندہ فرما علو بنفد نقصان ابن سبو و باز ما عل برش قیامت قل لا اعمل حم و سران و از مالک نیم ده فرزند فر انہوں نے بھیجا انہوں نے ذر ذف کوون ما شاء الله مگر صلی الله فهو شيء فذ لا کیما ذر ذره سیما تا دا و ولو كنت علم الغیب كذف غیب تو خیر خیرو جمعے چاہیے زیر ورکون کے, ایر ورکون کے دفار دا, چا غیمان دا, دا, شکر مور اخلال دا حالت هو شکرار داغر خن کم مانا سو مانا سی بیا اللہ تال <سؤال> سری ساری سفوری اللہج پی سفرم سبرم تر کل چې کربانو کا دغ ت حملن کای پ س ہعمل س چې سر دغ س فم ردبی ہی او کم ردبی کطر دغ سره مع کارت داول الله کله چې درون ش د ہم ک قدر ش په عملبانے اوبانو خیو خاون الله چلب د دی کومون سحن سامن مون پرند رو جوړا پهصرگوروه پاسونه پند مل بان رو سیح مصدے د کو دشا ک شو من شکر کنا ما. دا دا حدیسوئی با کیدل با کیدل با کیدل بچے شو شیطان دا شکل دین سال بارے بارش بدے بارے اویرم ابد الحرار چناگن عبد الحرار تسمی دے, دے, دے باق نشرے لیکن دا مناسب ندا دا حدیث نا اگر پر کی ترسی کی تسا تسا دا کے حاکم مبارک مشہور دے سی دے جا دے دے بانے ابراہیم دے, دے, دے راوی محمد ابراہیم قابل حجر نہ دے حالانکہ منقور منقون دی, دی, دی دام خلاف کی نام قابل اعتبار نے فی ورم بی آدم دا, چی دا اللہ سالو که و خاون چی شکر گزار داگا داگا بے کی نا کی آنا نا مراد دادم دا نور نا دا زکر کی دا ہوں کب دارگی دری قبل دی۔ د کولهلادن ال سر ړ ک ه ودو هممر سر همم اوانغې د حودیت د سنایتته غاتل با بایل محار پ ک ی جل ص مع داله که د اول صدرات نهمر عدم سر سرسلام شي نرو ستون کے مراد سری کومررات اولا دا ما داله اووللهدي خل کومله س ت کو جا اللہ حوالا تعید میں پیش کرا جن سادر فل متا سلچر تاسارہنگ روڑ رش مارنا فلم متا ہوم سوار کا جانا اولاد ہوما لہو شرکاؤ دلّا شرین السلام میں جانا اولاد ہوما کرو جو لادما لہو شرکا ابردم اولادم اولاد ددیم اولاد ددی اولاد دان کے تھا آگے حضاب حسن بسید کو مقصد آنا بھی ضروری تم مارا دوری اگر جالا اولاد ہوما شورکا فی ماتا ہوما اولاد ہوما فاقا اللہ حید ومن ومن مراد نکھش ہو ہاں مراد مانا تھا روی نا دور قاتل زوج و جانا منها. او جنس نفس نہ بشر دے لیسکن الہا ذیرفا چارام کین سفرم ما تغشا کل جفٹ ک دی سوچ ہر سوچ جی ہا سوچ مشرک مراد دے فرما تغشا کل جفٹ ک دی سوچ پری وی وی رات ہملتملن خفیفا وی رس خمد فق قوامن جذرات دعوین سر نشا فلم ما کر اللہ کل جرا دمشو وچ ما نے دوبارہ دی سوچ جو اللہ بڑا عمر دی سوچ جو سوچی اللہ بڑا چرپ دے داین انا ثانا صالھ رو ترا کرو جوڑ صالح کراگا موجود بچے گزارنا فرم ماتا ہوا دے سو سو جیتا سالہ جالا رہ جی مشری پتے چل شرک نہ جانا رہو شرکا بھی ماتا ہو جی مشرق اللہ سر بچے اللہ اور پلان بخش دا باشو پلان بخش. دا بخشاسن بخر بخش, عشان بخش. عشان هم دا شو دیہ بچے دام شرکت لا يَخْلُقُونَ <تصفيق> كَنَشْبِهِ دَكَوْلَ ذِكْرَ وَهُمْ يَخْلُقُونَ ذِي مُحْتَاجٍ فِداش كَاللهِ ثُمَّ وَلاَ ولا ذَالَهُ بَاطِلُ وَلاَ تَدْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنْذُهُمْ مِنْ صُرُونْ طَاقَتْ نُورِ دِي دَات كُرُ دِي سَافَرْ دَان سِي دَات كَوْرِشِي وَيِن تَدْعُوهُمْ <تصفيق> إِلَى هُدَى اللهِ أَتَتَّبِعُكُمْ جِزِيرَةٌ بِرِ حِدَاد قَادِينْتَا إِنَّ هُدَى اللهِ بِرِ دِي كُرَطَا تَعُودِي إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَبِعُكُمْ سَاسُ تَابِذَرِنَّ كِي برابر اب سارک آپ کی سی وات اللہ روم بند اللہ محتاج اللہ تمتاج نمستا شسی امدادی المخلوق بل مخلوق حما منشی مقام کی مخلوق تو فریاد کی استغاث پر بل فریادی تھا قید دیگر خود حاج قبل ذکر اللہ تا مشرک زجر جواب کرتی در کی ان, ان کتا کے منڈو کی یاداستا وچ کی رحم ارجم بیہ اے پارا بانو خاصی امر اے دون بیاحو تاوادی امرہ یاد ریتر کنخاو رشی ودی ام نا مو چن چڑھے خردو بے امر لیل سجر خردو شرکاکم سمکی دونی فلا تنزیرون نمشرکینو ویرام نبیر اسلام نکازنگ بخیزی کشریو مشرکینو انبیاء و مبلغین دخل آلہون ایرولینی اسم شب دیو لیو پسی شبادی رضی موا خردو شرکاکم ویرام نبیر اسلام لا ری راورسی ناوری سب بس بس سی تدعون من بڑے لاس نرس رک مند کے ٹول او کے داخل دی امیاب کی داخل دی جنداط کی داخل لیورس کے واس کے کب کے لا نرس رکم طاقت ناری ذہن داستا سوالان پوز ہم یم سرون ندخ پر ذہن سندات دا رشید داستی آجز بے بس آواز کے کمزات ذات قادر دے کم ذات چی سمید اگر تاواز نکے چال لا دے حق قد ذات چی اگر سمید ندے بسید ندے قادر ندے اگر تاواز کے نو وترہ دا اللہ دے سمیدے نہیں گوری بری بھری من کا, کا کو تو آپ نے بدلا بدل دعوت رسی جی و اخلق الفلاذات عاقل را كتاز تقني درسي کی دعوت کی دعوت کوا و مول بن عرف امر ك خلق ظن کہ بان و ارذ عن الجاهلين مخوار وجاهل ارذہ کے مقابلے مخوار ہم اکثر ظالم ارذ عن الجاهل مخوار جعل الله جاهلاننا كجل الشيطان وسوسو گردے کی وساد سے جاهل چلے و زد تخلق بدل بدل واخذ بدل ویم ما زغن کمنا شیطاننا ظرف سائل بالله قبر سے کی تاثر The جنگ جوڑا بولو فرسٹ جو دا دا دا بل پنا دارا نبیر اسلامات یاد آپ یاد سمجھا میرا شیتانسی کی تا شیت نہ جنگ جوڑا دین تخوام تخنا چیری کر چانچان تک کرنا نو راکیتانا دیدرپا گمراہی سونا سُنانا ان جانب تب ت قرآن کے کلچر آیات لچ تاور انتخاب کرندا انتفااسن د زانا جوړي کرب کي د وقف سره نه دي پيش لکایا تا ان حکومت مشركين ني بويته زمختار کري د درانو ني د تسا آیات قرانی او ته بیان کي خارو وای مشرکین په اعتراض کي فسخري کي په سزا کي لولج تبه تا لو ور انتخاب ونه نه آیا جوړک تا غاسن د زانا نه دي بيګ سنگ واوکلا لولج تبه تا ور انتخاب ونه کولد ونه کوي آیات برا. قل انما اتزل فرضا نه جوړ قل انما اتبي ما يوحى اليا د حلقه ماتا دا بیتا دخل انما دی کافر انما اتبیع ما لو لو لا بس رب دا منتخب آذا بس ارو می رب کومهداقرران د دفوی دی اونااد شویطرفت ساسونا ودان داقرآ د د او نمائے کتاب دے و رحمتن داقرآ د رحمت کتاب د کو چا پاار دقومی یؤمنو د کافر دپار د ق سب دے قر دی کو د قومی یؤمنو د کو د پاار چ مالوړی پبانے پذاہر ک چېقرآ داسی بہترین کتاب دے می رب کوم ہودن رحمن بکار چا د بو کئ دجمے دا دا دقرآ حضمت تا قرآن ذکر کا سب احترین کتاب دا اللہ دے نوز ذکر کہیں عذاب تا قرآن شداد و نازم شان کتاب دے و منظر من اللہ دے و حضایت و رحمت دے عذاب کہیں طبی دارے حضا قرآن قرآن فاسمعونہو وانسدونہ لکم ترحمونہ قل جو رسیش قرآن غقی دی دے قرآن تا چک شیطا سو دیتا کل کل استماوی نارک انسات نے نارک انسات لکھا خبری کھئی اور دے۔ کله کل کیا استعمماوي دکن ساتنی وي نا پااس ما, ما تووجوي خود چپ چپه نمیوي او کله هاق دا دواله بیر که د دوه حکو مقفان سر ف یو د هوانسي تون توجهی شي تا سدي ته زنو ته متوجی کوانې تو جوم چپ کوئي زرممه تووججه ک او جو وجې جو چپ کوی ې تو چپ شي تاسوخوا مخ په تا س مکی شي د ووجت زمونږ دې ب پرحمت سر نف د کلات خلفرې ما ب په داتتیکر مې. دا دا منگیلا جمریدو کیمون امام گرکل گر اجمال و رماؤ انفی سلا امام تخری جہاد اجمال حافظ اتفاقی ہر دمزر کے بعد ابھی سنکھ بہت مان دے سے محاد پرانسی پرندارے پچ سمی لہو لوکم تو بل آیات سہا کلادی نہ تلوارم کوران بانی تلوار قرآن بانی اگر سورج سورجاب دن دادا بران اس و تا جل بال قرآن من قبل برآ واجل بال قرآن تلوار مکو پھر قرآن بانی پہن دبریلات کی چھپ سے مین خبل مک وحتا کر چھوسی گا لاجل بال قرآن مین خبل پہ قرآن کریم بانی جو قرآر آداب قرآن قرآن خارج دے سورات نہ قرآن فلم نمبر آتا ہوں اوگے کی است است قرآن جا حادر شو مقام دا تلاوت مکان تلا کتاب, دا دا کتاب دا دا قرآن تو اللہ کو ادبان فی کتاب ادب بک اللہ عمان کو سور شام سور تی شام کل نہ جنا سرام سخاری سلوار میں قبل نہ بخار کی لات بھی لسان یو کم جل مختو فد قوران بار جب ادی چراد کے یو جما منگ بار جمع کو نکی جی مسی ماری وا منگ بار کوان بار جھارکھاسی میں بحر العمت عبداللہ بن عباس مانا کہی قرآن خردان پیدا کرانا چم کو قرآن بحر العمت بخاری کی مانا ذکر قرآن فسٹ میں قرآن آہ. حاصل تعلق قرآن کی دا قرآن کے بہت دا نگ دی خالد کی بہت بے صاحب بخیر معلوم قرآن نا جاءك فخذها ذاتنا كما سمدل فيه نقنف في القران ولا فدوس بر مثلها اذا عبد القران ادب بنك ادب بنك فاضي ادب بنك او توك مغلا او توك نا متقن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ہ ہ گناہ ادی سے ببارارت ے کہ۔ وہ ذاہکر آپ فن سی توہ ببار ممات کے دیے بارارت تو نقص سے روادں میں سے شریہنا ہ بہر ہونا با ب دوودی کر کےہ زارہہ مسے میں ذکر کےکیتاب ت ش تشوت کے۔ وہ ہکر آپ ف سی توچی معکر اتی تے چپ ہو سے گا وہہکر آپنسی تو پسہ میں ہوہان سےطور ادواء قلند رب اللہ پرز لکی فنحف اجزیبان وخیفاہ فیر بانداللہ نا ودونالجہر من قولدہ معلوم شلو مخیم زکر کردی ادو ربکون تظر رامکو پیہا اصل پاس قاروکی زیو خیل نا اصل پاس قاروکی وغیر دو مقامات کو منصوصاونا چھکم جہر را گئے دلکہ تربیہ کی تکبیرات و تشریف کے فازان کی, کی واسکے دیکن نور مکتہ دور اثقار کی اخفافتار دا ودور جہر دفضور بارد ویلانا بالغدوی والا سار سار کے و بے گا کے دیوا کی وخصفتی دیو تبدیل داوقات کو بالغدوی والا سار دیو جرب حدثیت باب مقا کری باب ذکری باب ذکر گا دان ازکار چاغ دکھ دار دس دباس چاٮٔ دکی کرو رشی کور دودھ سزرا دے گا دسار سجلا دار سزرا کے اللہ اللہ بہترین سبحان اللہ اللہ کئی بہترین کے بے کی, کی دا چدا و بے کار بوجھ بوزی اوکاتریلولا سار وزر بکر تم و سیلا یاد کب سارو ما بالکلا سار سار ہر وقت کی کوا وز ک د دیی وجرہ د ذکر حبارہ کے کارن دے دیے۔ ہ ذیک ڈی ڈیرر کا ولاہ کو میغا تین مککی غ کاھلوناہ ان نظینہ ہیں در بکچہ ااج زل ملائات۔ انہ نظینہیں درے کا فریٹ چېہ در ب در لاہ کےکی قارزان دا لکرری دہ بعضہ لاہ او یہسبدیہونه ہو وہ ہو یس جودونا کا بیں ڈہر ککس میں روقصسانہ خاص اللہ لپ سہ کوون کے دیے سہ لاظم